بابا من يريد الله بخير يفقع فديني وبهدفنا شاير منها خير قال حدفنا ابن عن عنيونس علم الشعب قال قال عمي بن عبد الرحمن سميتهم آية خاتمة يقول سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير يفقع فديني وإنما أنا خاسم والله عطي ولن تدال هزيل أمتي قائمة على عمر الله لا يدر ممن قال فمطا يأتي عم الله بابو الصامي في العلم حدث وبيهدفنا علم يد الله قال حدفنا شحيه قال قال إبني أبي نجين أمني جايد قال السيد جيم يامري للمدينة مقامات مایذ اللہ بھی خیر و فقطو فی الدین معالم الفقه پر قواعد الفقه و دارم کیو اشکارات جوابات الانواع الباب تدقیق جملہ ثانی کیو انما القاسم من والله ایتی ا مر من مر مراد من مر قاسم محمد مر مر الانوار علامت ظاہرہ امت قیامت راہ امر اللہ لا عذربهم من خالق رب حتایا دیو لیکن اپنے دمانا اشکارو جواب ان دا بندے انوارات دی پیچیدگیز یہ باب کی تفصیل ہے انوارات مجملو باہ تناسب باضر ورس ذکرب انوار سے تناسب جو اللہ نے ظاہر نہ کفق علم بهو معنی زما سباق تھا تناسب سابقہ باب کی بیان تذکرمان شادی کر گئی نو حال مخی حال واقع رجل نقاض ترجمین آیا شرف الفقح والفقیح بیان دا شرافت دا علم و بیان دا شرافت دا فقیح اوہ جزائر دا جا خیر طول مقبوب دے فقح اللہ و بخیر نقفی فی دین نزینا بلدی شرافت نشا کہ دا مقبوب فلی خیر دے لیکن بچا کہ دا وصف رانشی دا غانا فارم شرافت صاحبی شو بیان و شرفی فنک والفقیح و وجل در آراد خیر محبوب الفقہ دے معلوم اداشر اشرف و اموری کی جسرے حاصل کی فقہ دا اور شرافات صحابی کی متصب بہاد آشی دیم غرق دے, دے نقاض و ترجمینہ سابق باپ کی ترغیب و تعلیم تعلمتا فمراعات داقات در دا شاصر و فتعین داقات سرہ دا دا دو او تعیم دو وقت دو استعمال اسباب دا و جی و و مقصد دا دا دا ان دا دا و اصل معاون ربانی اور رحمت اللہی اور فضل اللہی بہم ببی ایوس القادر دے و طالب اللہ سنگی استعمال دا سباو فقار دے فاعدمات فاقی لدے فقار بلکہ اثر معاول فدی کی سوال لے دارلالا اذا لارم مطالبو کی حصول دا علم لقدائے حبی ربانی لا فضل اہل مجود اللہ بخیر فطر وفی الدین چاہ لا ارادہ کی فقاہات ورکی بیدی را دید اللہ ازشین را دی اذا فضل لائش ہو فقارہ چی مقارد اسلی سے فوقات دو قبول کی بعض الفرائز پر لیل دا اللہ رم صاحب کیل کوشش ہم کو استعمال دا اسباب ہم گوا اعتماد پر آج مکہ اعتماد اصل کے پر اللہ بانی وہ دا اللہ رو گارا تو کل استعمال دا اسباب و تر کل اعتماد عن اسباب اکدو احمد بن حمر لما وکول دی دا وہ پیانا غر اسمی اللہ و خیران وفقیو فی الدین دا فیرادی دا اللہ سراجیم دا ہمی ربانی شرح فجر جائے لائشو فقال سی داللانا اوغ سیشی و داللانا مطالبو کرشید حسول دلی دو بانو تناسب معا بانو الغرز انو آنسانی کو بانو جا اخراج دل حدیث کی دا حدیث امام بخاری صلور صلویقم صلویق کی انو دار کی فینزس و سوال نس کی دنیم ذر فیوز رواد یا کی چلورن فیول اس کی انسانوں نے مقامات کیلو رہ گئی؟ جب انزم مقام شکر انزم مقامات کیلو اخراج کرے دے انوار سالت تحقیق دے جملے ایک اولاد ہے سمیت معاوی طرز یاللہ و تعالیٰ و تعالیٰ و خطیباً سمیت ابن حضور رحمامی مارزیز معاوی طرز روحونا چی تقریر کہن کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول امیر دل اللہ و بی خیرن یفقیو ہر حاطت کی اشکار جو آباد زباق تاغیر معناد و فقی فرق پا مبابین دے فکروں دے لیم گی یہ دا مشکال دارا دی کی چلی دا پا عموم باری محمول شی من دارفاظ دا عموم ندے من دارفاظ دا عموم ندے کہ دا محمول پا عموم باری شی نبی یشکل الامر امر مشکل گر جی زکردیر خلق دے چیرادا دے خیر کلی شوی دا و فقاہت دے ونکلی شوی تہ تباروں لا بی خیران جزا اور شرطی لو جزا مراتب کا شربانی عرب کو چیلاتا وہ کیلو وصول دے خیر حوت اللہ نے فقه فی دین ہوا۔ پھر وہ کہا انہوں نے فدیان بانی سب بیچ بہال عبد محمود کی وفات ہوئی۔ خیر کرے شوی دلوی خیر جہاد خون دے جنت تھا تو کہا قنشت تفصیص دے آئی <ihremhn>! <idéeInterpooms> دیں کہ نمر نمرات مکل عمون دے و نمر نمرات مکلفین دی لا تعمیم پو مکلفین کی خطاب در شاری در مکلفین سوی و کلام در شاری فبارد مکلفین کیوی تدیر مرات اغا مکلفین دی آغا سوکی نمرات مکلفین چرا دے وکا اللہ تعالی خیر سوری و فتح و فیدلین لا مقلنف دا شخص اسلام وقت دا, عمل دا. جواب خیرمرات خیر نفس خیر تنمیل خیر آجما خیر خیر اللہ ارادو چی خیر عزمہ موقف فقاہت فی الدین فردے ہیں انہوں نے محضی خیر چرا ہے انہوں نے خیر عزیم خیر موقف بالفقہ دے ہیں اگر سوچے چرا دے ہیں کہ اگر اصول خیر عزیمہ مفقیو فی الدین اگر کوئی اور کی فتی ان کی خیر عزیمہ دا ہے فی الدین خیر عزیمہ مباری ندا مباری حاصلی شید نور دو دنیا تو اللہ تو خیر قاعات فی الدین دے. اللہ راکی. أو دیلت علامی عدم دے خیربت سے مومنان کی ماری نصیب شو دے مزاگر نے فرمایا وہ سوندہ خیر اضی کہ ماں سبب ذخور نہ جناب جملہ دل یا وامن اخرت ورکم کہ فقيه الف دین دے کم خیر کی رازا دے تو شاید دا خیر نسبت دے کل ادم دے غیرہ نہ قاوا ناقص سے قلیل نسبت سے دا خیر دے فقيه الف دین دا خیر مراد قارمت نق دے خدا تن질 دلاقل بمان ذات المذوم محصل دان چ غیر فقيه الف دین نسبت فقيه الف دین بانے کل ادم کہ انہمہ اراد اللہ تعالیٰ بی خیر لیکن دا سدر چھے ارادہ دا خیر اللہ نے ایک لئے فدیفوں نہیں, نہیں. مَيُدِ اللہ بی خیر افقہو فی الدین اراد سوچ راضیم کہ ہاں اللہ دونسول دا, دا خیر مکر دیا حق اللہ فقی فدین کی وفقاہات توفیا فدین کی ورگی فی الدینی وفی الدلیا ملوان افقہو فی الدین لیکن خلق واس خیر ما فدلیا کی کی کم بہارت لے دا مدفندر جی کے دیکھیے لفظ ادراک اور فقہ عبارت تے دا داغا علمی دقیقہ عامیقن علمی دقیق عامیق تسبب دفاظ استمباد تا حکام تا فران تا سنت نگردی جی اور علم نفس ادراک کے ویلے کی کہ دقیق غیر دقیق غلص ادراک شاک فیدبار دو ظاہر سے بک فیدبار دو باتی رہا دا حدیت حسرہ دا عام شو تفصیص ہوا مانی دا میں دیکھی کہ مدن بانے علم بالمرکہ و ذکر شروع کہا گا علم دقیقہ عمیق اج جی سبب اس سے بحثہ کم کر دی دین دی لافتی کے فہم میں متوّل عبارت تداکام و تفصیل کی جو قرار سنت او آد اللہ و تفصیل یو نا تو قال آقامی جزیات, تفصیلیاں, مستنبت و سنت چاہد استماد ما سربتم إشاراتي ترس كم خلق متفاويته ففقه فعلمه دا من جانب الرسول ومن جانب الله إِنَّمَا أَلَى قَاسِمُنْ وَاللَّهُ يُعْتِيهِ زيم قاسم انه مبلغ قاسم انه مبلغ زيم مبلغ دو علومه العلوم دو, علوم دو وحي ها هو القوين كاسر كاللّه والله يُعْتِيه زيم قاسم انه مبلغ مبالک دو علوم دوائی اور اللہ دے والکون کے دفاہم شاہر زیادت کے شاہر کم لفرق و تفاوت فا علم کی بفقر کی داب ارادت اللہ دے من جانب اللہ دے لا من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ابلاق جنبی اللہ علیہ وسلم عام تو پورا دے اوشان پور کے دے, دے و خلق و فاہم تفاوت تے با اللہ نزی و جلد شاہر زیادت رکھنے شاہر لا ہے مقصد دار ہے کہ دے دا پہ دو ارادی دا اللہ صلی اللہ من جانب اللہ لا من جانب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشقان دا راہی قاسم سنجمہ جی حقیقتا اللہ دے تو قاسم حقیقتا بھی اللہ دے حسن کی قاسم مجازن نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیشی بے سو جر تخصیص جر قاسم اطلاق تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم جو انم آنا قاسم عوضہ مجازن اطلاق واللہ واللہ دا اشکال جواب شان شیخ بشمیر احمد اللہ فورا تفسیر سے دی کر کرے دے خمق قصر ترقی صدا میں خلاصہ اشکال دا قاسم اطلاق نبیلام کیسم مختص بل جواب دارمانہ مختصب اللہ حد مختص مالک کی اطلاع مالک مالک اور ما قاسم اطلاع کی فخر مالک ناظر جو دا قاسم کی بغیر مالک او نبی کام قاسم لَقَاسِمَ الْعُلُومَ لَكَاسِمَ الْعَوَالِمَ وَلَكَاسِمَ كُلِّ شَيْءٍ لَامَرَاضِ قَاسِمَ الْعُلُومَ لَقَدْ يَا قَلْبِي بَادِ الْدَرَجَاتِ مُسْكِنُ الْجُمْعَةِ علم علوم, علوم شریا فذوبریو دعای سندال قدیمان سے لیے جدی قاسم زہر شے جو قاسم زاد نے عالم سے کو ماکان ہمایت بنو با قاسم العلوم الشرع مبدل العلوم الشرع جو ما رسلنے ادلار درمین کم قسم تقسیم کون کے رسول کے دا علوم ابلاکم زما ول فضالہ والله یعتی ور کون کے حقیقتن تم دروم اذا اللہ نے جان ذات پہمر چاہتے ہو والله یعتی ندا دو فارمن علوان اخر میں گفتگو کے فنزم میں اہتمام یعنی جملے تاکید پر والا ھاذه الامتو قائمتا علی امر اللہ لا یذروہم الخالبم حتى یامر اللہ معنٰی پیش کالات للتوضیح اسی اشارات نے نبھان سنا ان کا لن ظالہ ھاذه الامتو ھمشہ بہی دا امتو کہ امت قائم اور دا اللہ الحمد للہ اللہ على دین اللہ مضبوطی مخارفی حتہ چراشی طول افراد بائم دال لابانی دین دا امتینفی شاہدہ ٹول افراد مخالفی جواب طول امت میرے طول افراد دو امت, با قائم دان اور خدا خینار امت بس بھی قائم دان بلکہ دن چٹول امتراہی مراضی چٹول گمراہی بلکہ بلکہ مقصد بے اجمعہم بے کمراہن راڈی برکے ودربوی قائم قدین دا اللہ بانے قائم تعالی عمر اللہ علا عدین اللہ لا دربوہم من خالقہم ضرقا شرس وردیتا عقصو چی مخاربشی دا عادل ضرر نہ مقصد تھرے دا عادل ضرر دا مقصد تھرے دا عادل ضرر دا مقصد تھرے تکلیب کو تدرے سی کی بدلی فکرہ شیدان شیونو کو حق کی صحابہ شیدان نور مشاہدی چاہیے قامتاً انتاقى قيامتاً بزرنا شرساوراً شده وارد آغين لا ذرهم الحاربهم شده وارد آغين حتى يأتي أمر الله بالإشكار لا ذرهم حتى يأتي أمر الله قامت على أمر الله حتى يأتي أمر الله ده إشكارنا رأيكي شماعبات دقائي مخالفة دماء قبلنا مابعب دا مابعب دا مخالف دے روزی فرق ریدی متاثر دنیا کی دی. نبات مرا تقامی یاد دے تاب مت ماد ملے نہ دی دی وجنہ. مقصد دوام دے. بھی دی عربی زیاد عمر مقصدہ اندر اشکال امر اللہ علیہ وراندر قبائل لکی قیمت چاہمیشہ بھی اٹھاکت امت دمانا قائم قدین دا لابانی ضرور شروع سیدود تا مخارفین چرا چاہ امر دا اللہ چا قیمت تے بنا قدیم آنا بانی قیام دا قیمت کو مسلمانان کو دیتا ہے او دا تایفر مسلمانان دا او دا دنور حضرت صلی اللہ مقالب دا مسلمش دا اندور حضرت شکرانی اللہ تکتا چا ل کر کہیں لا تقموا سات حتى لا قال الله الله بھلوہ حضرت لا تقموا سات على احدن حسنا يقول الله الله نبہ کہیں کہ قیامت جا اللہ اللہ ذریم رحمت لا تقموا سات الا على شرار الناس نبہ کہیں قیامت مگر کو اشراار خلق وانی ذدی کس رحمت نے معنی کی کہ قیام دے قیامت والوں کو پھال راجی اور ذدی روبلی اللہ اور مومن نباہ سوا بہ سیشی تذر کد اللہ پھگٹے کی او پاتے منشی مگر شرار الناس یہ تہار رجول کمائے تہار رجول رحمت جو بے ولبال گسا پشان تخی جے خرغ اغم مومنات کی ناغم تھون داشی او بدہ حال و پات یہ تہار رجول کمائے تہار رجول رحمت اور داد پداروں کی راضی جو بے ولبال گسن کہ خرغ بے ولبال کیجی ان ذات بے ہائب شرو شدا بے حاک و پات قیام کا مضبولہ درماوسی دی تاغوتوں کے مخارض تھے دیرا چمشن نیواڑی ہتن کراشی امر داللا کے باغ یمنی دے او مسلماناں دل گلشی صرف شرار الناس پانی با کے راضی نہ قسم کے لست رہتے لا کے ساتھ نارا شرار الناس او کما کا یا دمر قیمت نے مراد تمامت اتے نہ مراد پر مسناد تےفی منسوب سی دی محدثین بھی دا محدثین دی کہا دی او مجاہدین بلکہ بلوات کے راجی لا راجیز نے یقانون کہ تا بقید مشرکین صراحت تا یقاتل اخر المدجال اپ انہیں با جنگی کے تجار سنا نو سے فریکی و دار حر ی و نواد دین حفاظت کی دی تھی لکہ حر ی و نواد دین حفاظت تھی محدثین مدینہ حفاظت کے فتباد حفاظت دلفاظ حدیثرا محدثہ کا ہے کہ یہ فتباد کا استنباط کا مسودہ جزیات سے او اسر خدمت جی بلکہ مراد امتحا امت اگر تو شامل دے محاجین فare قيمة�� راضي فهوارات حمدن حبل وإن لم يكن أهل الحديث فمنهم يعني داتا فاق أهل الحديث دــش فمنهم نور سمبذيها ، ماقصار تشنيد مصداع قiringا أهل الحديث دـ أهل الحديث الخوج большم يسمي أهل الحديث نار اسم الحديث لمكeptه ق Travis أو رسمي أهل الحديث في دласти بالغائر見 أنا حريث ترجمت أني بعد فيه رسمي أهل الحديث دا فقهاء من به مسند از اهل حدیث نے فقال حدیث مبالا کہ کوئی دن کہ وہ حدیث عمل کروں کہ بہ حدیث مالی اور خفی دن کہ عمل کروں کہ بہ حدیث مالی فقہاء نے ذکر ترمذی بالمقام ذکر کئی ہم قهل حدیث ذکر ہم قالوا مال حدیث عیقات کہ محدثین فقہاء نے ذکر ہم قالوا مال حدیث کہ ادی کوئی دن حدیث مالی فقہہ رضی مستذہ منبه فقہاء نے حدیث فقہ دی جما اشار اخرا رشمی الحدیث رشم اللہ چپکا دینے ہوا تھا کر کے جو ہم آسم تمہار جما نہ عشاریہ جو مقصد داحمد جو دا احمد بن احمد اخراج فقہاء نے برآمد کہ رسم حدیث کے انقذاب نکلا اس میں حدیث خیال کے انقذاب کہ فقہاء نے ہوا تھا الگ غابت کر کے جو ہم اہل سنت والجماہ نہ حدیثوں تو جماعت کے مخرج احراج سے نے مبتدیین نے جاری عاملین بالقران و سنت کے فقہ کے مالک اور مذاہب تحقیق کے باب کی ذمہ داری دینے والا تو خامس ہو گیا۔ باب الفہم عنوان و و اور کے کی. انور انوالا. کی تناسب ما ذکر دا فضل الہی رحمت الہی او دا کی دا اللہ او گئے فجواب دل سوال بانی وہ کہ یہاں لخلا او کے بعد صحاب موجود آمی خیال اترانا کی آسل دا کہ صحاب قباب ناکم مقصد چھو چھتا علم حبی ربانی دا او دائم رحمت الہی لے فقاد چھتا غنو خوتیشی نا دیکھ کہ دائمی تاہی ذکر کی لکھا دلگر مدلہ ناو سرد سیغنیتنا خطا اللہ فاہم برکا دا دائم دا دل جواب او نور کے بعد صحاب موجود دلاغ علم حبی ربانی دا مدام چھتا حبی تاکیدما سبلم ہے بھائی رباہ فضا دے جنا خلق فدی کی متفاوت کی چارہ لیر ورکا ہے چارہ کم، لکھا عبداللہ عمرنہ حتے سرد الصغریتنا پاہمد دیوارکا ہے کہ آج باب الفاہمی فی لیلم باب و باراد و تفاوت تخرگ کی ففاہم فی کی ففاہم فی لیلم خلق متفاوت تیو دا برائت اللہ دی برائت اللہ کے فراہ نک مقصد مقصد اور قادر نے ہمارا دک حدیث کی دلالت پر جمع شرے قریب جب پتہو مانشتا کہ عبداللہ بن عمر قرن سے غلط نغا تا انا بالجوابن ان کے شمول تو نے پیش نے پدی تفاوض دلالت کے فجر دلالت میں گئی اور دا ویلی واکونی کا صحیح پہلا نے انکار ہے میں نے میرا شیتا کہ تم کوری کے نستر حبلہ کی تازی کا لاہی کی جی شریں ذکر عبداللہ بن عمر رحمتہ وہ جمعہ تو جواب جواب کھڑے ہوئے نہ بہتر ہو خدا کا کی اتنا کوشش حصول چمک کے بھائی ربانی دا رحمت قدے باپ کے ذکر کو جاننا نوان ہے بارے باندھنا خپل میں حالت ہم سے کوا ماں ماں تھا الکہمو کر لیں یہ حصول نہ بندہ اپنا صرف کوز د طاقت خپل فقوت متاع ہے کہ کوشش کے حصول دفام سے داریں گے لقد اللہ نے مدد نہ ہو جدا کوشش ہو فوتے بھی جمارن سیاق سے بات کروں تو گز رہا ہے جمار فکر ہوا کوشش ہے وہ کہا سر یہ اللہ خل منتر میں نہ صرف کہ بخلد الاڑے بیگی صرف یہ روٹی کھڑے تو ائمہ لہرا کے دعویہ ہے کہ پوشن محراب تک ان رحمت اللہ قریب بم من المحسنین سجدے میں ربانی کا ہمیں مکوانا سے ورکی جی چا کہ جی خوبی کر رحمت تقنور پہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تقدیر رحمت دے فضل الہلہ وہ ہمت والا سے ورکی رحمت کا وہ رسول ده پام کے کو مہلت کرا کہ ختم ہے شروع دے. کی علم شروع کتاب معلوم کی, کی, جی دا دا جی کی سیاحت دا کرتا تھا کہ لاؤ یہاں سے نکلے پاسوں میں پھر گنے خوان چول اور متالقات المسلیمانے اور یہ مغازبہ ثمانہ نظر کر داول لقدی مقام تیم عبد بن عمر دو وجود الجمار نہ بمکہ نبی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کو متالقات الرسول بالے نظر ور داو متلقات صلی وجود الجمار نے معلومت میں چیلہ مراتب ہے یہ اللہ خلا لا لا دا و بیان التناسب او بیان الخراس محمود ظاہر کی اطرافی مذرف ادرو درمیان کسی مغیرت نہیں نظر کی مغیرت کہ ہو مغیرت رہنا گپا ہم مارا میڈم دے معلوم معلوم معلومات یار بیدا کی المعلومات مضائی و فرح علم عام دے و فاهم, و دا دا فاهم دا بھی بھی. خاص دے و ذرکیت دے عام دے فاهم خاص دے جائز دے ذرکیت دے خاص لکہ دے فاهم بمعنان کی, کی جدا بارت دے تفروس او دے تعقل او دے جودتو الزہن او دے سرق سرعت انتقال الزہن الى المقصور تفروس انتقاب علی طریق السرعت مقصود عام انتقال تو حصول دیرم کی او حصول دا دو نبی کی اور پشمک سو رسول اللہ و لم اثناءن قدوم و مسافر کے جرم کے نہ مجنے تو و علم علماء کہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دو صحابہ انلہ فار کہ دعویدن لام یعنی کہ من کذب علی متعمدا فليتبوأ من النار مقدم دین دینے مکثرین دین نے نہ قد دیر کئی ذا مصاب عبارت حدیث اگر کہ ذرا کیا دیکھو بے جن پھم قصرین کی حساب یہی سردی دم احتياط نہ ولہتاق قال فنات عن الحديث کے لیے نہ فارا چمستہ دعاوید بن کر دی یہ کمرہ واسطے مشورہ لے من کذاب علی مقام میں ان فرید تبوا احمدہ مل اللہ حدیث دا, دا یہ دو خبر کہ یہ حدیث ذکر کرے ہمند نبی نے صلی اللہ بھی جمعہ ہیں راہ وچ ہوس یا بلندن کا جوری ارج دا کجوری تھی پیدا کی گی لاؤل پیدا شی آگا تک سپینوی دا کبشان واجبانی دا واجبانی داگین بات دا کجوری پیدا کی گی جمعارا غوث واندر تحاگا سپینوی خوڑیم شی دیتا کسر و مر جمعارا کسر و مر از کدا سبب دا کسرت دا تمارو دا کجوری قدیز پیدا کی گی ناغا کرو تو فاوتیبی جمعارا لاؤل شاق غوث یاغندل دا کجوری فقانا انی من شج انجا کرا غراو لکن داتا فوسو کا رمیل اسلام و سلام عبداللہ نے مرد اتنا زین تم دعا فرزید رہا فقال انہ من شجر شجرتا بعض روات کہتے اللہ قل اللہ فی روئی کہ انہ جزا نقل من شجر شجرتا دورنہ ورنہ چی شامنہ مصر ورنہ چی پشانن نشاندار یا حالدار مسلمان دے دی وجوہ دی تشبیحات پورا بارات انا قوله ينقل از ما غذا و جزوم تشديد مسداق نخله ده شجره مشابهه للمسلمان سنقلدا اذا ناس رقوم زوم قشر زكون بسكت تو فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النقله ردم مسداق نخله هو اتنا مسداق ظاهر ده الفان تفاو تفاود خلق و فهم کی عبد الله بن مرون نوستر او انور تنور کرے بابل اتباط إني ما عدل جبتها ما عدل حظت